دن مدوب رسلی اللہ رسول کریم سب سے پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس ضروری اسلامی معلومات درست طریقے پر ہوں اعتیات اور کمزوری ایسی آئی ہوئی ہے کہ ضروری اسلامی معلومات بھی آدمی کے پاس درست نہیں ہوتی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ سوائے جو بات زور سے اس کے کان میں پڑ گئی ہے سنی سنائی وہ اس کے علاوہ نیت کر کے کوئی محنت کوشش ہم نے نہیں کی نہیں مجھے یاد ہے کہ سن انہتر ستر اکہتر بہتر ان سالوں میں بہت یہ کمونزم کا چرچا رہا پاکستان میں اور بیوقوب لوگ بڑے اس بات کو بولتے تھے ایک دفعہ ہماری جماعت گئی سروزے کی گورنمنٹ کالج پشاور میں وہاں ایک پولیٹیکل سائنس کا لیکچرر تھا اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ کمیونزم کی باتیں کرتا ہے وہ تو کہہ کہ کمیونسٹ ہے ہم کہہ کہتے ہیں کمیونزم کی باتیں کرتا ہے ہاں جی اچھا کو مان رکھنا کہ انشاء اللہ مسلمان ہو گیا کب تک کمیونزم کی باتیں تو اسے ملنے کے لیے گئے تو اس نے نوز بلّہ اور باتوں کو اس سے کہا کے یعنی کمزم والے استحصال ایک لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں نا استحصال سرمایہ دار اور مالدار غلیبوں کا استحصال کر رہے ہیں ان کے خون پسینے سے مال کماتے ہیں اور اس کو خود لے لیتے اس نے کہا کہ نوز بلّہ رضول اللہ نے استحصال کیا ہوا تھا کہ دیکھو نا جی ان نے کہا کہ اکا کا پال مکہ میں کھایا جائے بکا کا پیاز اکا میں کھایا جائے اس طرح پوچھتا ہوں کیا اپنا پیاز بکے اور ایکسپورٹس کی اور آمدنی ہوج کا لیکچرر ہے اور اس میں اس آدمی کو تو جو ماسٹر کیا ہوا ہو ایم اے کیا ہوا ہو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر آدمی کہتا ہے تو کہتا ہے فلان کتاب کے, کے فلان صفحے پر لکھی ہوئی ہے جب کوڈ کرتے ہیں تو بک ایڈیشن آتھر پیج بک ایڈیشن آتھر پیج چار باتیں کرتے ونر کے بغیر کوئی بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے تو ریسرچ وائز اس کے کوئی کی کوئی قیمت نہیں اگر آپ اس کو ریالٹیکل کی سیکنڈ میں دیکھیں تو اس کو کوئی بھی نہیں منظور کرے گا میں کیسے آدمی کو اس بات کا پتہ ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسے کوئی حدیث ہے ہی نہیں اگر کیسی کوئی حدیث ہو تو میرا یہ چوکا جو ہے ایک ہزار روپئے یہ ہے اور ایک سو روپئے کی ٹوپی ہے اور دو سو روپئے کے جوتے ہیں یہ میں آپ کو دے کر چلا جاؤں گا اگر آپ ثابت کر کے مجھے دے دیں تو میرے پاس تو کچھ نہیں کوئی چالیس پچاس روپے ہوں گے ایک ایک ہی میں آپ کو رہ کر چلے جاؤں گا میرا خیال تھا کہ اس کو احساس دلایا جائے کہ غیر معیاری بات کر رہے ہو اور دوسرا اس کی دلیل کو بھی توڑا جائے کہ کتنے لوگوں کے سامنے یہ دلیل دے کر اس نے ان کو گمراہ کیا ہوگا میرے کو دلیل ہے ہی نہیں اور خاص طور پر بزرگوں کی طرف سے میں ہدایات تھی کہ جب ان کے ساتھ آپ کا ان کی ملاقات ہو جو دہلیت کی باتیں کرتے ہیں کہ منظم کی تو ان کا دلائل کو توڑے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کے بلائل کمزور ہیں یہ بات میں نظر اس بات کے لیے کی کہ ایک آدمی معاشرہ کر کے سترہ گریڈ کے ہم پوسٹ پڑا کر کالجوں میں تعلیم و تربیت کا ذمہ دار بنایا گیا حکومت کی طرف سے اور اس کے بارے اس کے پاس دینی ضروری معلومات بھی درست نہیں تیس آدمی کی معلومات درست نہ ہوں تو اس کے آگے حساب سے کیا توقع رکھیں گے یہ پہلے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ جو آدمی ہفتے میں ایک دفعہ بھی دینی مجلس ناگر نہ ہو کوئی ایمان کی آخرت کی باتیں سنے تو اس آدمی کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ ترغیب ترغیب اور ترغیب نیکی کی رگبت ڈرانا برائی سے ڈرانا اس کی علماء کو بھی ضرورت ہے جنہوں نے کو پڑھ کر پاس کیا ہوا ہے دورہ کیا ہوا ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ترغیب ترغیب ترغیب کے ماحول میں بیٹھے ہیں کیا بلین بزرگ بھی فرماتے رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو نیکی کی اور آخر کی بات سننے کا محتاج سمجھتے عمر بن نظیر رحمتہ اللہ علیہ رات کو عشاء کے بعد ہر عشاء کو اپنے گھر پر مجلس کیا کرتے تھے جس میں آخرت کے آلات بیان ہر ہو سننے کے بعد ایسے روتے تھے کہ گویا کسی کا بیٹا مر گیا ہو وہ کے بعد جب مسئلے پر جاتے تھے تو ساری رات مسئلے پر کھڑے کھڑے گزرتی تھی کہ کسی وقت اگر بہت کر اسی پر لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد ورنہ رات ساری اور جی اس میں گزرتی تھی جس حال میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے پہلی شدید کے مجدد امر بن نزیز رحمۃ اللہ رہے ہیں سو سالوں میں جو کتب آتے ہیں اور نئے کتب مجد ہوتے ہیں سو سال کا تاراسا وفات کتنی عمر میں ہوئی انتالیس سال کے بنا وفاد انتالیس سال کی عمر کا آدمی اور مجدد اتنا بڑا اللہ کا اتنا بڑا دین کا فین وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کامل مجدد جس کی وجہ سے دین کے سارے شعبے عقائد سے لے کر حکومت تک درست دیے ہوں وہ فقط یہ ہیں یعنی کہ اپنے ہاتھ سے عقائد سے لے کر حکومتی نظام تک سب کو درست کیا ہے باقی مجددین جو آئے ہیں تو ان کے حکومتی نظام پر اور باقی جن کے شعبوں پر ان کے اثرات آئے ہیں ان کے کوئی تربیہ یافتہ لوگوں کے ذریعے سے تو شیخ احمد حرمیر احمد اللہ مجدد الف ثانی ہیں ہزار سال کا مجدد ہیں ان کے تجزیر کا نام ہے جو انتیس ان کے خلیفہ کے خلیفہ اور شف علی سانوی صاحب رحمت اللہ علیہ چودہ صدیق تیرہ سائٹ سے لے کر چودہ سو پر آ رہی ہے اس کے مجدد ہیں اور جہاد کا تجدید ان کے, ان کے خلیفہ مفض شدید احمد رضانی کے ساتھ کیا کیسے ہوئی اور سیاسیات پر ان کے خلیفہ شبیر اب رحمۃ اللہ علیہ کے وجہ سے اثرات آئے ہیں یہ تاریخ پاکستان میں اول کے آدمیوں میں سے ہیں اور یہ ہے وہ محمد بن عمد عمد وہ مجرت ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے عقائد سے لے کر حکومتی نظام تک سب جگہوں پر درست ہوئی کیا بات تھی جی ہاں چل رہا کیا نا نہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نہ دینی بجارت میں جاتے ہیں نہ کوئی وقت اپنا ذکر اداکار کے لیے مقرر کرتے ہیں فرض نمازوں کے ایک بات بار بار میں نے کہی ہے کہ پانچ فرض نمازوں کے بعد چار اوقات ایسے مقرر کیے گئے ہیں کہ ان میں سے چاہیے کہ چاروں اوقات میں آدمی ایک ہاتھ یعنی ایک گھنٹے کے لیے یہ بالکل ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اکیلے تن تنہا وہ آو. او چار اوقات ایک تھا حاجت کا وقت ہے ایک صبح کی نماز سے لے کر شاخ تک کا وقت ہے ایک گیا تو اوقات کا وقت ہے مغرب اثر کا اثر تھا مغرب کا وقت ہے. ای؟ اور ای مغرب تھا شاہ کا وقت یہ چار شا... چاروں کے چاروں کا آدمی زندہ کرنے والا ہو چار کا نو تین کا تو ہو چین کرنا ہو تو دھوکہ تو اور سے ایک وقت تو, تو ضرور آدمی اکیلے ہو کر اللہ کی یاد کے لیے فروخت کرے تب اثرات دنیا کے فضولیات کے معصیت کے گناہ کے ذائل ہوں گے چار اوقات میں سے ایک وقت کو تو آدمی ضرور خاص کرے اور اس میں بالکل تنہائی ایک اکیلا ہوں ایک دوسرے کا خیال دھیان فکر وہ اس کو نہ چار رہا ہوں فرض باجر سے ان سے مقدہ پورے کرنے کے بعد پھر ایک چار میں سے ایک وقت تو ضرور ہوگی جائے ادرا حالے کے یہ اصلاح نصب میں جو میں نے تین درجے اصلاح کے اپنے سلسلے کے متعین کر کے لکھے نا تو کتابوں کا مطالعہ اس میں اس لیے لکھا کہ ضروری دینی معلومات نہیں ہے ضروری دینی معلومات ہم لوگوں کو نہیں ہے اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ضروری دینی معلومات آ جائیں تو پھر دینی مجالس پر صوبت کی ضرورت ہے اور پھر اکیلے شروع ہو کر اللہ کی یاد میں لگنا تاکہ دل میں اللہ کا تعلق اور دھیان پکا ہو اس کی ضرورت ضروری دینی معلومات کر لینا دینی مجالس میں جا کر آخر کی یاد اور اللہ کے تعلق کا ترتیب پر آنا اور پھر اکیلے ہو کر جم کر بیٹھنا تاکہ وہ سمعد بیٹھے جمے تو ان شاء اللہ ایک دفعہ اللہ کا طلک جم جائے دنیا اس کے فوائد دنیا کے اور اس کے فوائد آخر کے سامنے آئیں گے پہلے تو ان شاء اللہ اللہ تبارک سلا اس دنیا کے آلات دوست کرے گا آخر کا تو سونا ہی ہے کہ جو اطمینان جو سکون جو راحت جو شر صدر جو اوقات کی برکت جو روزی کی برکت صحت کی برکت تھلک والوں کو دیندار لوگوں کو ہے دوسرے لوگوں کو بیماریوں کے مریض تھے کان بند شوگر کی بیماری پھیپڑوں کی بیماری دمے کی دل کی بیماری کانوں سے مزدوری اور میں دیکھا سب چھ ہو گئی اچھا اور کہا کبھی یہ بخار چڑھ جانا پھر اس کا نزلے کی حکاس یہ ہوتے رہتے اور بیٹھ گئے تھے مجلس میں آدمی بڑا خپا پریشان آدمی روزی سو بنے ہو کر بیٹھ رہتا کہ کیا بات ہوگی آپ کو جی یہ جی میں دل کا مریض ہو گیا ہوں تو آگے سستے کہتے میں چھ بیماریوں کا مریض ہوں کہ آٹھ بیماری اور میں تو پریشان نہیں بتائی پریشانی کوئی پریشان پیروں اسے معذور تھے کہتے دس دن کی چھٹی کر کے آیا تھا آپ کی خدمت کے لیے میں یہ چھٹی پوری ہوتی ہے مولانا سر میں جانا چاہتا ہوں لگ جائیں یہ نہیں کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں اور دوبارہ نکلے وہ جا رہا ہوتا تھا ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہوتا تھا کہ جی میں ڈر میں تھا میرا خیال ہوا کہ دس پر اگر خدمت کرنے کے لیے چلا جاؤں میں سو آ کر بیٹھ جاؤں دوسرے آدمی آ کر بیٹھ جاؤں فرماتا اللہ نے بیمار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوبست ہی فرمائے بیمار کیا ہے بندوبست پریشانی اب دینی معلومات کی بات تھی پہلے آپ کا اتنا احتیاط کا دور ہے کہ کوئی کسی کے مفت اخبار میں کوئی بات پڑھ لی جی غیر معیاری حکومت کے نمائندہ لوگ جو ٹیلی میں آ کر بول لیتے ہیں حکومت کے پروگراموں کو چلانے کے لیے اس پہ جو بات سن بس وہی اس کے بعد نہیں بنیادیں اور کچھ نہیں اب ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے کہ حکومتی ادارے کس کس مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے دیکھیں ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور دین کی تحریف اور دین میں کمی بیسی کر رہے ہیں بیشی کر رہے ہیں لہٰذا دین کو تو دین کے پکے وسائل سے پکے ریسورسز سے, سے پکے وسائل سے اثر کرنا ہوتا ہے یہ تو آخرت کا معاملہ ہے یہ تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ چاول دکان سے خراب آئے تھے یا تو واپس کر دیں گے نہ واپس ہوئے تو پھینک دیں گے دکان سے خراب خریدا تھا تو یا واپس ہو جائے گا نہ واپس ہوا تو اس کو پھینک دیں گے یہ تو آخت کا معاملہ ہے کہ اس کا نقصان تو دائر نہیں ہے پھر وہ تو جو آدمی ہار گیا بس ہار گیا جتنے جیتنے خیالات نہیں ہیں لیا ہے فقط دنیا کا نقصان مال کا نقصان چیزوں کا نقصان نہیں جان کا نقصان نہیں کوئی ایمان کا نقصان نہیں آسوں کا نقصان ہے نہیں چاروں واسطے آپ آدمی جین جنے گی جپٹ جائے گی اس کا بہت بڑا نقصان ہے ہمارے گاؤں سے ایک میلہ کلاس ایلو آیا کرتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا نمبر ہے اس پارٹی کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں آیا کرتے رات گزارنے کے لیے میرے پاس آتا ہے میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ جلسے کیا کریں کرو رات کو میرے پاس لیا جائے تو. اور دوسرا یہ کہ آپ جس پارٹی بھی اختلاف ہے تو آپ کے ساتھ آپ کا گاؤں کے آدمی دوست کلاس زیادہ بات ایک دفعہ آیا تو اس نے ایسے دلائل دیے شیوں کے ہاتھ میں کہ مجھے اس بات کا خطرہ کہ شیعہ ہو گیا ہے یہ <سؤال> کیسے ہو گیا ایک دفعہ چیئرمین بھی رہا ہے علیمان خان اس کا یونین کاؤنسل کا چیئرمین بھی رہا تو اس نے اچھا اب میں نے سوچا کہ اس کو پہلے تو اس کے سوالوں میں جواب چھوڑیں پہلے معلومات کرے کوئی چیز ملی کہاں سے اس نے مجھے, مجھے ایک مفت تفسیر بھیجی تھی شیعوں نے اور آدھا فقط یہ وہ ایک تفسیر ہے جو سنی شیعہ کے درمیان متفق نہ لئے اس کو میں نے پڑھا ہے کیا جب اس نے سوال وغیرہ سارے سوال بولے تو چھتیس سوال تھے چھتیس سوال, سوال تھے ان سوالوں کے بارے میں جو میں نے اس کو پندرہ 20 منٹ بات کی تو سب دور دور آ گئے واش آؤٹ ہو گئے پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھے ہیں آج تک کوئی تفصیل سیاہ سنی کی متعقل شاید نہیں ہے مجھے اللہ کرو ہے ہم اللہ کرو ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہے ہمارا اپنا طریقہ کار ہے ان کی تفسیر جدا ہے نظم اللہ ان کا قرآن جدا ہے ان کی حدیث جدا ہے ان کی فکر جدا ہے, ہے، ساری چیزیں جدا ہے کیوں کہ عبداللہ صبح ہے یہودی نے اتنا آسان کام نہیں کیا ان کو چیزیں مرتب کر کے دی تفسیر مرتب کر کے دیے حدیث مرتب کر کے دیے فکر مرتب کر کے دیے پہلے تو آپ کو یہ معلومات دوست نہیں ہیں متفقہ نہ رہے کوئی تفسیر ہے وہ نہیں ہے اور دوسرا جو, جو آپ نے سوالات کیا تھے تو سوالات کی کوئی بناتے ہی نہیں تو مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ مفت کی میں زہر مل جائے اس کو کھانا کا آدمی کیا ہے نہیں مفت کی زہر کھانے کو تیار وہ اتنی مت نہیں کرتا ہے کچھ اگر اصلی چیز پیسوں کی مل رہی ہے پیسے میرے پاس نہیں ہیں تو زہر تو رکھا ہوں زہر مفت کی مل لے تو وہ کھا لیا تو یہ المیا ہے یہاں تک کہ ریڈیو کے پروگرام جو ہوتے ہیں آیتوں کے الفاظ تک غلط پڑتے ہیں اس کے ہمارا مسئلہ نہیں ہے کبھی چلتے چلتے سن لیا تو دیکھے آپ نے ان کو لکھنا چاہیے کہ وہی آیت تو آپ کا آدمی جو ہے غلط پڑ رہا ہے کوئی کر سکتا ہے لیکن ہم جو ہے تو نوز بلّہ ایمان کی کتنی قیمت میں لگائی ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی خرچہ کر کے صحیح معلومات اپنے یہ جمع کریں امر تو بعد میں جب معلومات درست ہوں گی پھر امر کی یہ جس وقت رحمۃ اللہ میں ساتھ سے کہا کرتا کہ آپ کے پاس اس وقت تین ادارے ہیں صرف جن آدمیوں کو لائیں ان کا بہت بڑا فائدہ ہے بلان صاحب کی مجلس ہے اور ایک جو ہے تو ترغیب دے کر لوگوں کو جماعتوں میں نکالتے ہیں دوسری بات اور تیسری جو ہے تو ہمارا جمعے کی تقریر ہے اس وقت آدمی کو لے کریں تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور صرف تھوڑی سی رہنمائی کی اتنا عظیم فائدہ آدمی کو مل گیا اور اس کی بنیاد آپ بنے کل اکبر بسار نے خط دیا کہ میں نے ایوب میڈیکل کالج جی میں لوگوں کو ترغیف دی بیت ہونے کی اور وہ لوگ جو ہے تو میرا خیال تھا کہ آپ سے بیتھ ہوں وہ دوسری جگہ ہو بیت تو درسرا مجھے کوفت ہوئی ہے اور میرا دل خفا ہوا ہے میں نے اس پر لکھا کہ اس پاس کوئی خفا ہونے کی بات نہیں جو جس اہلیات اہل اہل کے پاس جا کر بیت ہوا بس گویا وام سے ہی بیت ہوئی ہمیں اتنی خوشی ہے اس بات کی جتنی کہ اگر ہمارے پاس آ سکتے باقی زیادہ خوشی ہے کہ وہاں کیا گیا زیادہ کامل لوگوں کے پاس بھی. اور ویسے میں نے دیکھا کہ بفدی تالا اس کی رہنمائی جواب کی وجہ سے ہوگی آپ کا پورا پورا جرم ملے گا جتنے امال آپ سے کریں گے وہاں سے جتنی ترقی آپ سے کریں گے وہ پورا آپ کو جرم ملے گا اور فائدہ ملے گا یونیورسٹی کا میں نے کہا ساتھیوں سے رسالے کے بارے میں کہ ہم لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ پیسے میں رسالہ آپ کو بیچیں گے یا لوگ بہت زیادہ بیزتی کی بات کرتے نا چندے مانگ رہے مولوی کہتے ہیں سر کیا فکر چلا دی کہ چندہ کرنا مسئلے میں جائز نہیں ہے بلکہ بیان میں کہنا شروع کر دیا کہ ہم نوٹ ووٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں تو اس بات کو بزرگوں نہیں بند کروایا ہم نے اس بات کے خلاف کہا کے جو مدارس والے علماء رام کھڑے ہو کر چندے مانگتے ہیں تو اپنے تھوڑے مانگتے ہیں شادی کے لیے مانگتے ہیں اور یہ تو ہماری کمزوری کی علامت ہے کہ ہم جا کر ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں ان کو کھڑوا کر مانگنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ کیوں کوئی, کون کہتا ہے کہ مسجد میں چند مانگنا نہ جائے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں قبیلہ مظہر جو بھوکے پیر سرنگے بھوکے پھٹے پرانے کپڑے پریشانی کے حال میں آئے تھے تو اعلان کر کے چندہ کرایا وہ دینی تعلیم تعلم مدرسے کے لیے نہیں تھا یاد کے لیے بھی نہیں تھا بلکہ بھوکے مسلمانوں کو کھلانے کے لیے تھا قبل مدر کے لوگ آئے بھوکے سے پھٹے پرانے کپڑے پیروں سے ننگے آن دیکھا تو آپ کو تکلیف ہوئی آپ بلا نے بلال نے سرایہ کیا جان دیا انہیں جان دی لوگ جمع ہوئے نماز کے نماز آپ نے پڑھائی پھر تشیح فرما ہوئے خط کا دینے کی ترغیب دی. تھی لوگ گئے غلہ کھجوریں کپڑے مختلف چیزیں لے کر آئے اور یہاں تک ایک انصاری سے اتنی کھجورے لے کر آئے اتنا بڑا بورا تھا کہ ان اٹھایا نہیں جاتا تھا وہ جب آئے تو اس پر اضوے پر پریشانی کے اور تکلیف کے آثار تھے وہ ظاہر ہوئے اور خوشی آپ خوش ہوئے بہت یہ آپ کا چند ہے آسوال ہاں کرنے جائے نہیں کرنا چاہیے اتنا نظار کا حال ہے کہ اسوال کرنے والے کو میں ڈانڈپٹ نہیں کیا کرتا بہت کچھ اور تم کہہ رہے تو, تو مچھلی ہم باہر بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کوئی آدمی کس حال میں آیا ہوا ہے دس آدمی اگر آئے نو اگر تو کے باز ہیں تو کیا پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے اس میں کس حال میں آئے ہوئے امت کا حال ہے رابطہ احتیاط کا حال ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے ہمارے ایک بیٹھا ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب بایاسر نے کہا ڈاکٹر صاحب دو آدمی ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے ان کے لیے آپ کچھ تعویذ دم کر کے دیں گے میں نے کہا کون ان کہا فیصلہ بار کا بہت بڑا کارخانہ دار ہے اپنے بھی کوئی بیٹا دیا دو ہی بیٹیاں تھیں جو دعا کے بیا کر دی ہیں تو دونوں کی اولاد نہیں پچھلے دنوں میں نے پچہتر لاکھ کی گاڑی خریدی ہے اس میں کہ پچیسا لاگی نے کہا کیا کرے پیسے بہت زیادہ گاڑی خریدی ماشاء اللہ سب کا خیال تو اتنا جذبہ نہیں ہے بھوکے پیسے کے پوچھتے اور مفت کے دم کرانے کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں لاہور میں جو بزرگ تھے سیخ <تصفح> <مجھے> العیث <پیشا fez> مولانا مسا خان صاحب سہانی بازی یہ ان, ان کے دم تعویز بڑا چلتا تھا لیکن دم کا شکرانہ پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار چلے تھے تعویز کے دم کا شکرانہ بہت لوگ آتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بڑے بنگلے چھوڑ کر دنیا سے گزرے ہوں گے میں کوئی اثاتے چھوڑ کر نہیں گزرے دنے. کوئی پیسوں سے پتی کتنے یتیم کتنی بیوا عورتیں ہیں کتنے بیمار کتنے تکلیف میں کتنے لوگ یہ پلے ہیں خاص کرنی کوئی ہمارے خیلوم صاحب کہا کرتے ہیں کہ دب جو ہے یہ تو ہو گیا ذکر اور اس کے پاس یہ سدکا ہو گیا اس کے پاس آدمی نے کوئی پیسے دیے तो ہو گیا صدقہ کہ کا صدقہ جب اکٹھے ہو جاتا ہے تو مسئلہ رواری شکمل کے مالک تھے یوسف صدقہ. ان کا نام تھا یوسف یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان میں تجوید اور حفظ کے مدارس سے ہیں میں نے جس مدرسے میں تجوید پڑھی ہے اور یہ حفظ میں میں رہا ہوں تو یہ بھی ان کو بنایا مدرسہ اور سعودی عرب میں اس آدمی نے مدرسے بنائے ہیں سعودی عرب میں حفظ نہیں ہوتے تھے اسے اور ایسا مخیر آدمی تھا اس نے اپنی مل کو ٹرسٹ بنایا ہوا تھا تو ایک تو انکم ٹیکس فارغ ہو گیا تھا سارا پیسہ بھی اس میں دیتا تھا اور مزید بھی دیتا تھا اس کا طریقہ کار تھا کہ جب گھر آ جاتا تھا کوئی کہتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو دیکھو سارے محلے میں پھرو اور سب گھروں میں معلومات کرو کہ کتنے لوگ بیمار ہیں سب کا لال کا بس کریں سب کا لال کا بس کرے اور بعض کا تو ایسا یقین آدمی تھا کہ بعض کہتا ہے باقیوں نے لال کے بندوبست کر دیا ہے اس بچے کو شفا کر دے تو بچے کو بغیر لال کے شفا ہو جاتی سوچنے کی بات ہے کہ بھالے کے بھوکے ننگے پیسے اور ان کو تو صدقہ کا خراب دینے کی ہمت نہیں ہے اور حاضی صاحب نفل حج کے لیے جا رہا ہاں اگر آپ سارا سال ان کو رباب سکیم پر صدقہ خراب کرتے رہتے الحاظ کے موقع پر پھر آپ کے پاس پیسے ہوتے اور اب آپ جاتے تو ٹھیک تو دیکھتے دیکھتے آپ کیوں کہ ہاں تو الحاج کا اعزاز اثر کرنے آئندہ الیکشن کے اور ملے کی چوبراہٹ کے لیے الحاظ لا پہ تعلق الحاظ اور حاضر دونوں ایک ہی لفظ مانا تو دوسرے نے کہا کہ جس کے ایک سے زیادہ تو وہ الحاظ جاتا ہے دو کہا کہ اچھا کہ مخالف کے پر پر پر الحاظ لکھا ہوئے اور میرا حاضر لکھا ہوا ہے کہ خیر یو سب اب الحاظ جڑے گا اللہجھا جی چھاچ پہ چلتے پہلے زمانے میں جو گرم صاف کرتے تھے جس کی دم سے بندی ہوئی وہاں تو مسئلہ ہے یہ میں علماء گرام جو کثرت حاجر کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا حاضر بدل ہوتا ہے کسی کا فال حاجر کرنے کے لیے ہمارے محلے مدرسہ ہے نا اس میں ہمارے پروفیسر صاحب جتنے بچے پڑھتے ہیں وہ ان کا ایک دن چیب کرتے ہیں امتحان لیتے ہیں پھر امتحان ہے پاس ہونے والوں کی کرتے ہیں تقریب کرتے ہیں تو اس سے پہلے سب بچوں کو سفید کپڑوں کا جوڑا بنا کر دیتے ہیں پروفیسر صاحبان کے بچے تک سے گھر میں پڑھتے ہیں لوگ آفت رکھتے ہیں گھر بنا کر پڑھائے سارے باغ کے بچے ہیں آج ان بچوں کو کپڑوں کا جوڑے ملے سارے ایسے خوش خوش جا رہے تھے کپڑے اٹھائے ہوئے خوش خوش جا رہے تھے یہ اللہ کی مخلوق کا دلدازی ہوتے ہے اور خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس آدمی کے بارے میں تو اللہ پاک پر کیا آدمی والا واقعہ سنا ہے نا سبک تگین کا سنا ہے آدمی والا سبک تگین کا سبک تگین الب تگین بادشاہ کا غلام تھا افغانسان کا واقع ہے افغانسان ہے اور شکار کے لیے گئے ہوئے تھے تو اس وقت نے شکار میں ہرنی کا بچہ پکڑ لیا اور گھوڑے پر اس کو بٹھائے ہوئے آ رہا تھا اس نے پیچھے مل کر دیکھا کہ ہرنی آ رہی ہے خیال چلی جائے گی پھر آب دیکھا اس نے ہرنی آ رہی یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ ہرنی بچے کے لیے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر لیے اس کو دیکھا اس نے بچے کو چھوڑا تو سبقتگین خاندان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوا کہ یہ بادشاہ بنائے گئے سبقتین غلام سے بادشاہ بنا اور سبکتین کا بیٹا محمود غزنوی ہوا جو سات بادشاہ کے سات ان اولیا میں سے سات ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اتنے بھاری اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ ختم ہے جس ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے ختم اب فلاطین تو کہتے ہیں سات بادشاہوں کے نام کا ختم ہے جس میں محمودی محمد نحمد اللہ علیہ پر انسانوں پر طرف ہو جانوروں پر ہو اور انسانوں پر ہو پھر مسلمانوں پر ہو سب ہو ہمارا فضل حج میں ایک بادشاہ لکھا ہوا نا حج کا کافلہ جا رہا تھا اس میں ایک آدمی کہتے ہیں میں صبح گندماز کے لیے جانے لگا تو میں نے دیکھا ہے کڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مری ہوئی بط بطخ بط بط کو ایک عورت نے پر نوچ کر اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور جانے لگی کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ یہ عورت کے اجراج ہوتے ہیں نا اس زمانے میں کہتے ہیں بٹیارے یہ بٹھیاری ہے اور یہ اس بتر کو پکا کر بیچے گی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے میں نے جا کر دیکھا ہے ایک مکان ہے جو بڑا بوسیدہ ہے اور بڑا اس کا دروازہ لگتا ہے ایسا کسی بڑے آدمی کا مکان ہے. ہے بوسیدہ ہے اور اس میں یہ داخل ہوئی اور داخل ہوتے آگے تین لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا اور نے کہا ہمارے کھانے کو کچھ لائی ہے ہم ہمیں جانتا ہوں ہم نے کہا کہ ہاں یہ بطخ لائی ہوں تمہاری بد نسیما یہی لے کر آئی ہے اس کو پکاؤ اور کھا لو آدمی باہر سے اسے دیکھ رہا دراز تو اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندو یہ تو مردار بطخ ہے اس کو یہ کیسے کھائیں گے تو اس نے کہا تمہارے لیے مردار ہے لیکن ہمارے لیے اس, پکڑ نہیں ہے تو اس نے کہا کیوں تو پر پکڑ نہیں ہے اس نے کہا کہ پکڑ نہیں ہے ہم تین دن چھپا پاکے میں ہیں اور میں سید خاندان کی ہوں اور یہ ان لڑکیوں کا باپ افات پا گیا ہے آفات پانے کے بعد ہم پر یہ حال آ گیا ہے کہ تین دن سے ہمیں پھاقا ہے لہذا ہمارے لیے اب یہ جائز ہو گئی ہے کہتے بس میں گیا میرے پاس چھ سو درم تھے آج کے وہ میں نے لیے اور میں نے آٹا لیا اور, اور سامان لیا اور چھ سو درم لیے اور جا کر ان کو دے کر ساتھیوں کو بتائے بغیر میں واپس ہو کر آ گیا ساتھ میں نے کہا دن کا دیکھو اتنے نیاز کے بہت کچھ واپس لیکن میرے پاس پہن سے میں نکل کر آ گیا یہ لوگ ہاتھ کر کے واپس آئے تو میرا خیال ہوا کہ اب جا کر میں ان کا استقبال کر لوں میں استقبال پر گیا پہلے آج تلا سبحان اللہ پہنچ گئے میں نام میں آپ ہمارے ساتھ سے نہ فلاں گا میں خاموش ایک میں نے گیا اللہ میں تو یہی ہی, ہی. دوسرے کے سب آگے دوسرے کے جا کر مرض کر سبحان اللہ آپ پہنچ گئے پہلے سے آپ تو الفاظ میں ہمارے ساتھ تھے پھر گیا تو اس کو وہ میں خاموش ہو گیا وہ آگے جا کر تیسر چالیس میں منظ کر سبحان اللہ آپ پہلے پہنچ گئے ہیں تو مضلفہ میں افلا بھی ہمارے ساتھ تھے اور آپ چھ سو اشرفیوں کی تھیلی دی دی تھی مجھے سنبھالنے کے لیے آہ. وہ بھی میں وہ لایا ہوا ہوں وہ آپ لے لیں بڑی حیرت ہے وہ چھ سو شرفیاں میں نے سن لی وہ رات کو میں سویا تو مجھے خواب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت لی تمہارے کتنے گواہم نے پیش کر دیے اور پھر بھی تم نہیں مانتے ہو کہ تم نے ہمارے خاندان کو چھ سو درم کا دیا دیا تھا اس کے بندے نے تمہارے لیے چھ سو شرفیاں منی آپ کے لیے قیامت تک, کیلئے فرشتہ, مقرر قیامت تک کیلئے فرشتہ مقرر کیا ہے آپ اسے کاج کرتا رہے گا ہمارے آپ جو کسی کا پوچھتے ہی نہیں کوئی کس حال میں ہے کس تکلیف میں ہے کیسے کوئی بیمار ہے بالکوٹ کے سلزلے میں ایک آدھی موٹر سائیکل پر آٹے کی بوری رکھ کر جا رہا تھا تو اسے کہا کہ میرے اتنی ہی ہے ایک میرے پاس موٹر سائیکل ہے اور اپنے پیسے کے میں ایک آٹے کی بوری پہنچا سکتا تھا وہاں پہنچانے کے لیے بہت درجے پا لیتے ہیں وہ لوگ جو اس قسطہ کھڑبڑ خلق میں چلتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں بہت اللہ کا ہو جاتے ہیں کیا مسلمان کیا کافر فالسک فاجر بلی جانور حوان سب اللہ پاک کا فیصلہ ہو جاتا ہے مدد کرنا مجھے صاحب سر اللہ سے مقرمائے یہ عربی کا استاد تھا چودہ گریڈ کا اور میرے ادھر اتنا خواہ اتنا خوار سادہ آدمی کوئی نوکری میں لیتا تھا اسے مجھے کسا سنایا اپنی برکت کا وہ جگہ ڈاکٹر صاحب میں آیا ایک دفعہ تو ایک کتا پڑا ہوا ہے بہت بے حال پڑا ہوا ہے میں نے اس کو دیکھا تو ایسے اس کو چھوا گرم بھی بہت ہے اور بھوکا مجھے اس کے زبان نکالنے سے بھوکا پیسہ آیا اس کو بخار چڑھا ہوا کہ میں گیا اس کو کچھ پانی پلایا پھر میں گیا مجروب شادی تھا سر. کہ دودھ لایا اس میں سے ایک رس میں نے ڈالی اور اس کے آگے رکھی اس نے کھائی بس اس نے کچھ ایسے کچھ عوال نکالی پھر بس اس کے بعد آیا اللہ نے ہماری تنگ دستی کو بدل دیا کتے کے لیے اتنا ہے پھر انسان کے لیے کتنا ہے پھر مسلمان کے لیے لا لا لو لو لو Lai Lama in Rambha, Lai